یہاں تک سورہ بقرہ کی پینتیس رقو پورے ہوئے ہیں اور اب سورہ بقرہ کے چھتیسویں رکوع سے یعنی آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے آیت نمبر دو سو تک اللہ تبارک تعالی نے انسان کے مالی معاملات سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں اور ان میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک وطالیہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے فضائل کا بھی بیان ہے اور اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے جیسا کہ پہلے بھی آیت الکرسی سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی انفاق کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو اب اسی انفاق کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں اور اس میں اس کے فضائل کا بھی بیان ہے اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے اس کے بعد پھر آخر میں انفاق کی جو زد ہے یعنی سود اس کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أنبالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها بابل فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل بالله بما تعملون بصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء افع بہ کی بر الحت وختر الکم تخرون جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ساتھ بالے اگائے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 اور نہ کوئی غم پہنچے گا بھلی بات کہہ دینا اور زرگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے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 اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرایت ہے تو پہلے تو یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی مال اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے جس کے اندر ساری بھلائی کے کام آ گئے کسی غریب کی مدد کر دینا یتیموں و بیواؤں کی مدد کر دینا یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا یا کوئی ایسی سڑک جاریہ پیدا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہو کوئی مسجد بنا دینا کوئی شبہ خانہ بنا دینا کوئی کنواں لوگوں کے لیے کھود دینا کوئی ایسا انتظام کر دینا جس سے لوگ مستقل طور پر پانی حاصل کرتے رہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں ان سب میں اگر اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو تو وہ انفاق کی سبیل اللہ میں داخل ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں داخل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ سات بالیں اگائے اور ہر بال میں سو دانے ہوں یعنی مثال یہ دی ہے کہ جیسے ایک کاشتکار اگر زمین میں دانا ڈالتا ہے ایک دانہ ڈالا تو دانا تو ایک ہی ڈالا تھا لیکن جب اس کی اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی تو اس کے نتیجے میں اس سے پودے نکلے پودے پیدا ہوئے اور پودے گندم کے پودے اس میں سات بالے ہیں یعنی سات خوشے ہیں اور ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں سو دانے ہیں تو اس طرح تھا تو ایک دانہ لیکن اس نے سات سو دانے پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اگر کوئی شخص ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا سوبھاؤ سات سو گنا زیادہ ہوتا ہے تو فرمایا مسلطی نہیں ان کی مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمت علی ایک ایسے دانے کی مثال ہے جیسے کہ امبت اصب سنابل جس نے کہ سات بالیں اگائیں فی کل سم ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں میت و خبر سو دانے ہیں بلاہ یضاعف ہی اگا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے یعنی شاید اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سات سو گنا ثواب ملنا یعنی ایک روپیہ خرچ کیا تو اس کا سات سو گنا ثواب ملنا یہ تو ایک معمول کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کے لیے چاہے اس سے کئی گنا اضافہ بھی کر سکتا ہے واللہ عباس علیم اللہ تعالیٰ بہت وسط والا بڑے علم والا ہے چونکہ وسط والا ہے اس لیے اس کو دو 4 چار گنا چھ گنا دس گنا سات سو گنا, ہزار گنا کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور چونکہ وہ علم رکھتا ہے کہ کس کا مال کس نے اخلاص کے ساتھ کس جن آداب کے ساتھ خرچ ہوا ہے تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عجل بھی عطا فرماتا ہے پھر آگے یہ فرمایا ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں اس صدقے کے یا اس انفاق کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں تو قرآن کریم میں جو پہلے مثال دی ہے گندم کے دانے کی اس سے کچھ شرائط اس سے بھی نکل رہی ہیں اور اس کی تفصیل حضرت مارانا مرتبہ مصطفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معرول قرآن میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے گندم کی مثال کی صورت میں جو بیان فرمایا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک گندم کے دانے سے سات سو دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو خراب نہ ہو اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو اور جس جی زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا ایک دانہ بھی نہ نکلے گا یا پھر ایسا آبار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے سات ہو دانے بن جائیں اسی طرح عام نیک کاموں اور خاص طور سے انفاق فیصل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقبولیت اور اس پر زیادہ اجر ملنا اس کے لیے بھی یہی تین شرطیں ہیں سنتے ایک شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرواتے تو حلال ہونا ایسا جیسے اگر حرام مال صدقہ کر رہا ہے تو حرام مال کو صدقہ کرنے سے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خراب بیج زمین میں بویا جب خراب بیج خراب ہے تو وہ اگائے گا تو اسی طریقے سے ہرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہر بیج ڈال دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام مال کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک حرام مال وہ ہے کہ جس کا جو حقیقت میں کسی اور آدمی کا حق تھا اور آدمی نے وہ حق دبا رکھا ہے اور وہ آدمی مالو ہے جس کا حق دبایا گیا ہے تو جب تک اس کو حق واپس نہ پہنچائے اس وقت تک اس کے لیے بال حرام ہے اب اگر اس سے صدقہ بھی کرے گا تو کوئی ثواب نہیں ادنا ثواب نہیں بلکہ الٹا گنا ہے کیونکہ جس کو پہنچانا چاہیے تھا اس کو نہیں پہنچایا اور ایک صدقہ کرنا شروع کر دیا تو الٹا گنا ہوگا بجائے ثواب ملنے کے دوسری قسم مال حرام کی وہ ہوتی ہے کہ وہ ہے تو حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا لیکن جو اس کا اصل حقدار ہے وہ معلوم نہیں یا اس تک پہنچانا ممکن نہیں تو ایسے مال کو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے لیکن صدقہ بغیر نیت ثواب کے یعنی ایک تو حلال مال کے صدقے کا جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب کی نیت کر کے نہیں کرنا بلکہ یہ مال حرام میرے پاس آ گیا ہے ایک نجاست آ ہے گندگی آگئی ہے اس گندگی اور سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں تو یہ صدقہ جائے ہے اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر خود خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اس کو دوسرے کو دے دیا گیا ہے تو اس اطاعت کا ثواب ملنا بھی کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ کے رام سے کہ اگر فرض کرو وہ شخص مصر سود کی رقم ہے اور جس سے سود لیا گیا ہے اس تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو اب یہ جو سود کی رقم آگئی ہے اس کو ایک صورت کہ اللہ بچائے انسان کھانسی کے ختم کر دے ظاہر ہے وہ حرام ہوگا گنا ہوگا اور ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگارے کھا رہا ہے لیکن اگر وہ شخص سے چاہتا ہے کہ میں سے اپنی جان چھوڑا ہوں تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر دے جو قریب کو صدقہ کرے گا تو اس سے اپنی جان چھوٹ گئی اب یہ قریب کو صدقہ کرنا ظاہر بات ہے کہ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ہے تو اس لیے اطاعت خداوندی کا اس پر ثواب ملنے کی توقع رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہاں صدق کے ثواب ثاب نہیں ملے گا اور جس شخص کو دیا گیا ہے صدقہ وہ اگر غریب آدمی ہے اس کے لیے وہ حلال ہے حلال تو ہے یعنی وہ اس کے لیے حرام تھا کیونکہ یہ اس نے سود کا پیسہ حاصل کیا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کسی غریب کو صدقہ کیا تو غریب کے لیے اس کا لینا بھی جائز اور اس کا کھانا بھی جائز اور وہ اس کے لیے مکمل طور سے حال طیب ہے اس میں اس کو کوئی کوئی پریشانی لائق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور در حقیقت یہ جو صدقہ ہو رہا ہے یہ اس مال کے اصل مالک کی طرف سے ہو رہا ہے اصل مالک جس کا وہ حق تھا اس کو چونکہ نہیں پہنچایا گیا تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو گیا اور ان اس اصل مالک کو اس کا ضوابط کا ثواب پہنچے گا تو اب جو غریب کو مل رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں غریب کے لیے کہ اس کو لے اور استعمال کرے تو اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ آدمی حرام مال سے نہ کرے بلکہ حلال مال سے کرے دوسرا یہ کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور ہو بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ کاشتکار نے بیج تو اچھا ہے اس کے پاس زمین میں ڈالنے کے لیے لیکن اس کو کاشتکاری کا فن نہیں آتا تو اس صورت میں اگر وہ بیج ڈالے گا بھی تو اس سے کچھ نکلے گا نہیں یا ایسی طریقے سے ڈالے گا کہ اس سے بجائے سات سو دانے نکلنے کے تھوڑے سے نکالا ہے پانچ دس نکالا ہے کیونکہ وہ ناواقف اور اناڑی تھا تیسری بات ہے کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو اور غلط جگہ پر خرچ نہ ہو نااہل نہ ہو وہ نہ ضائع ہو جائے گا جیسے کہ بیج تو اچھا ہے اور کاشتکار بھی ماہر ہے لیکن اگر وہ زمین کے اندر ایسی زمین میں ڈالتا ہے جو بنجر ہے بنجر زمین ہے یعنی وہ اگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ایسی شور زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر صدقہ کسی نااہل کو دے دیا جائے جو مستحق نہیں ہے اور وہ اس کو فضول اڑا کر ختم کرے تو اس صورت میں بھی یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا یہ تو اس کی مثبت قسم کی شرائط ہے آگے اللہ تبارک تعالی نے اس کی منفی شرائط یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقے سے قبول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے یا جس پر جس نے کام میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو اس پر اپنا احسان نہ جتایا جائے احسان نہ جتایا جائے اور نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے اب ایک آدمی نے صدقہ تو دیا اور کسی غریب کی مدد کی لیکن صبح شام اس کے پر اچان توڑتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا تو یہ اس کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور یہ بات واقع کی بھی خلاف ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آتا ہے لہذا تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو اگر تم نے کسی غریب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال دیا ہے تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کہ حکم کی تعمیر ہے جو تمہیں کرنی چاہیے جو تمہارا فریضہ تھا دوسری بات یہ کہ آدمی کے مال میں جو غریب لوگوں کا حق ہے قرآن کریم کے فرماتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے اگر تم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو یا صدقہ بھی دے رہے ہو تو وہ ذرا حقیقت تمہارے مال میں ان کا حق تھا جو تم ان کو پہنچا رہے ہو وہ پھر امبالی حق کو لکھتا ان کے مالوں میں حق ہے ایسے لوگوں کا جو ضرورت مند ہو اور محروم ہو تو اس لیے تم اگر کسی کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنا ایک فریضہ ہے جو ادا کر رہے ہو لہذا اس پر احسان جتانے کے کیا مانا تو احسان اگر جتاؤ گے تو اس سے صدقہ جو ہے اس کا ثواب جاتا رہے دوسرا یہ کہ تکلیف پہنچا رہے تکلیف پہنچانے کے بعد یہ ہے کہ صدقہ تو دے دیا لیکن اب اس سے بیگار لے رہے اس دباؤ میں کہ میں تمہیں سڑک دیا تھا لہٰذا تمہارے کام کرو میری فلاں خدمت انجام دو یا اس کو اور کسی طرح زبان سے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو برا بڑا کہہ رہے ہیں ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں عیزہ کے اندر داخل ہیں تو صدقے کے ساتھ اگر آسان جتلانا ہو اور ایزا ہو تو یہ اس صدقے کو خراب کر دیتی ہے اس کا فائدہ اور اس کا جو اجر تھا وہ حاصل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین یونفقو نمبار اللہ جو لوگ کے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سمافقو منن ولا اضن پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس پر نہ پیچھے لاتے ہیں کوئی احسان اس کے پیچھے نہ احسان لاتے ہیں ولا ازن اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لہوم اجروم محنت ربیم وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور ثواب کیا ہوگا کہ بلا خو سنالے ہوم یا کر کے پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں کم پہنچے گا یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے کئی جگہ قرآن کریم استعمال فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہ ایک عجیب و غریب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو جنت ہی کے لیے خاص ہے دنیا میں انسان کتنا ہی مالدار ہو صاحب اقتدار ہو صاحب منصب ہو لیکن اس کو خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں یعنی کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے جس پر غم ہوتا ہے اور خوف آئندہ کا ہوتا ہے جو یعنی مستقبل کا کہ آئندہ میرے کہیں یہ واقعہ نہ پیش آ جائے یہ واقعہ پیش نہ آ جائے تو کوئی انسان ان دو چیزوں سے دنیا میں مستثنا نہیں اس کو کبھی نہ کبھی مستقبل کا خوف بھی لگا رہتا ہے اور ماضی کا غم بھی ہوتا ہے لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی علیہ جنت کو یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا کوئی خوف ہوگا کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ بدات خود اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کیونکہ یہ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا کے اندر نعمتوں کی لذت کو بھی بقدر کر دیتی ہیں اگر فرض کرو کہ سارے ایشو آرام میسر ہیں لیکن دل میں غم کا کانٹا چھپا ہوا ہے یا آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے تو وہ اس جو نعمتیں میسر ہیں ان کی لذت مکمل طور سے حاصل نہیں ہو سکتی اس میں ایک تقدر پیدا رہے گا لیکن اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں جنت کے اندر جب چونکہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اب جو بھی نعمت ملے گی اس کی مکمل لذت حاصل ہوگی مکمل اس کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو وہ عطا فرما جائے پھر آگے لطالہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم احسان جتلانے کا دل میں جذبہ پیدا کر لیتے ہو یا لوگ لوگ تکلیف پہنچانے کا اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ دو اور کوئی بھلی بات کہہ دو ان سے تو فرمایا قلم معروف و مغفرت کوئی بھلی بات کہہ دینا اور مغفرت اور درگزر کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے خیرم من صدقات اس صدقے سے بہتر ہے کہ یت با جس کے بعد کو تکلیف پہنچائی جائے یعنی تم نے اگر کسی غریب کو کوئی پیسے تو دیے لیکن بعد میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی برا برا کرنا شروع کر دیا یا کوئی اس کے ساتھ ایسی دلاداری کا کرے وہاں اس کو کہہ دیا یا اپنا احسان جتایا تو فرمایا کہ اس سے بہتر تو ہی تھا تم اس کو کچھ نہ دیتے اور کوئی بھلی بات کہہ دیتے کہ بھئی میں اس وقت معاذ ہوں معاف کر دیجئے گا میں اس کو دے نہیں سکتا اس طرح کی بات کوئی کہہ دیتے وہ مقفرتن اور درگزر کرتے یعنی اس کے اگر فرض کرو کہ وہ مانگنے میں اسرار سے کام لے رہا تھا تو ایسے میں آدموں کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے درگزر در سے کام لینا کہ بھائی حاجت مند ہے بچارہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہے تو درگزر در سے کام لے کر کوئی اچھی بات کہہ دینا بجائے اس کو ڈانٹنے ٹپٹنے کے جھڑکنے کے اس کے بجائے اس کو کوئی اچھی بات کہہ کر رخت کر دینا کہ معاف کرو میں سمجھ دینے کا میرا ارادہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کہہ کر اس کو اگر تم واپس کر دو تو یہ بہتر ہے بنی اس کے جو پیسے تو دو لیکن بعد میں اس کو احسان جتا کر تکلیف پہنچاؤ یا اور کسی طرح تکلیف پہنچاؤ وہ غنی الحلیم اور اللہ بڑا بے نیاز بہت پرتبار ہے غنی اللہ تبارک تعالیٰ غنی یا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اچھی بات کہنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ معذرنا اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے ان صدقات کی واللہ اللہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے صدقات سے بھی تمہارے انفاق سے بھی حلیم ہے بردبار ہے کیونکہ بردبار ہے لہذا تمہاری ان حرکتوں پر ابھی فوری طور سے تمہیں سزا نہیں دے رہا جو تم بعض اور صدقات کو برباد کرنے کے لیے کرتے ہو لیکن آخرت میں جا کر تمہیں اپنے اچھے اور برے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا پھر آگے اللہ تبارک و نے اس بات کو مزید تاکیب کے ساتھ زیادہ واضح لفظوں میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایدینہ آمنو اے ایمان والو لا تلو صدقاتکم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو بل من اذا احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اور پھر ساتھ مربا کلتی یون فکو مالا ریہ اس شخص کی طرح نہ برو کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے خرچ کرتا ہے یعنی یہ تیسری چیز بتا دی کہ صدقے کو باطل کرنے والی چیز جس طرح احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا ہے اسی طرح نام و نمود اور دکھلاوا بھی صدقے کو باطل کرنے والی چیز ہے تو جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا آخر تو اس کا جو صدقہ ہے وہ محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے نام و نمود کے لیے ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بجائے فائدہ پہنچنے کے بغیر ثواب بجائے ثواب ملنے کے الٹا اس کے لئے نقصان دہ اور گناہ کا سبب بن جاتا ہے اس بات کو قرآن کریم نے بار بار جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس کے پیش نظر ہم سب کو اللہ تعالی توفیق دے تو اپنے گریوانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح شام کی زندگی میں کتنی مقامات پر ہم نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے کام کرتے ہیں خاص طور پر ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کی غمخاری اور ہمدردی کے سلسلے میں بکثرت یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں گا تو میری نماشرے میں ناک کر جائے گی بکثرت یہ بات دل میں آتی ہے کہ دوسرے نے چونکہ کیا تھا تو مجھے بھی اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے یا ورنہ میری ساتھ پر برا اثر پڑے گا لوگوں کے اندر میری شہرت خراب ہوگی تو یہ سب تصورات جو ہیں دکھاوے کے اور نام رمود کے خاص طور پر تقریبات کے موقع پر جو ہدی تحفے دیے جاتے ہیں آج کے لئے. تو اس میں یہ دکھاوا بڑی حد تک مقصود ہوتا ہے تو اس دکھاوے کی وجہ سے اس حدی تحفے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور کچھ بیچنے کے اس کے اوپر گنا بھی ہوتا ہوتا لہذا اپنے طرز عمل کو اس طرح سنوارنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کریں اور نام و نمود و دکھاوے کے قرض سے نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال دے رہے ہیں اس قص کی جس نے کہ صدقہ تو کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا لیکن یا تو احسان جتا کر اس کو باطل کر دیا یا تکلیف پہنچا کر ضائع کر دیا یا نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے اس کا ثواب جاتا رہا تو اس کی مثال بتا دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک چٹان ہے چکنی چٹان چکنی چٹان کے اوپر اگر کوئی بیج ڈالا جائے تو اس پر کبھی بھی پھل نہیں آتا وہ وہاں پر کوئی نباتات پیدا نہیں ہو سکتی چکنے پتھر کے اوپر فل کرو کہ اس چکنی چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑ लेकिन मट्टी के नीचे वही चिकनी चट्टान तो अब अगर फर्ज करो कि कोई शख्स उस चट्टान के ऊपर बीज डाल दे कोई और बारिश भी बरसे उसको तो, तो बारिश बरसने के नतीजे में क्या होगा कि वो जो मट्टी पड़ी हुई थी वो मट्टी बह जाएगी उसके साथ अगर बीज डाला है तो वो भी बह जाएगा और जो चिकनी चट्टान है उसके ऊपर कोई تغیر واقع نہیں ہوگا نہ اس میں کوئی بوٹی اگ سکے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمسل مسل سفوان کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشنی چٹان علیہ توراب اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو فصاب ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑے فترا کہ اور وہ بارش اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے یعنی اس کا کچھ فائدہ یہ نہیں ہوا بارش بھی پڑی لیکن بارش کے نتیجے میں کوئی نباتات نہیں ہوگی کوئی اس میں بڑھوتری پیدا نہیں ہوئی تو ایسے ہی جو صدقہ نام و نمود کے لیے کیا گیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ بیج ڈال دیا گیا یا مٹی ڈال دی گئی ایک چکنی چٹان کے اوپر اور پھر اس کے اوپر احسان جتانے کے نتیجے میں اور تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں وہ بارش برسی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو وہ لاق علی عالم مم مما سب ایسے لوگ جیسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ, وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی یعنی جو کمائی کی تھی صدقے اور انفاق تبلا کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ان کو ہاتھ نہیں لگی وہ اللہ علاح کے اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ آج مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو صدقہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے خاص نوز بھی مقصود نہیں ہوتی دکھاوا مقصود, دکھاو مقصود نہیں ہوتا اور احسان بھی نہیں جتاتے اور کوئی کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ باغ ہو کسی ٹیلے پر واقع ہو وہ ٹیلا جس میں اگانے والی مٹی سے مٹی موجود ہو ایسے ٹیلے پر واقع ہو تو اس پر اگر زور کی بارش برسے تو دوگنا پھل آئے گا اگر زور کی بارش نہ بھی برسے تھوڑی تھوڑی فواری پڑ جائے تو بھی اپنا پھل دینے سے وہ باز نہیں رہے تو اسی طرح جو صدقہ اس طرح کیا جائے گا تو صدقے کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچے گا ہر حالت میں اللہ تبارک مطالعہ اس کا ثواب فرمائیں گے وسال اللہ امبارحم ابتغاء امر ضات اللہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتدا امر ضات اللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر وہ تشبیط امن انفسم اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یعنی وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے اندر یہ پختگی پیدا کر رہے ہیں کہ میں اپنے اندر ہمیشہ ہر کام کے اندر اخلاص پیش نظر رکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہی خرچ کروں اور جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کروں اور اس عادت میں میری پختگی پیدا ہو جائے تو ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ مسلی جنتیم بے ربا جیسے ایک باغ ہو ایک ٹیلے پر ربوا کے مانا ٹیلا اصابہ وابلوں جس کو کہ زور کی بارش اس کے اوپر پہنچی فعت اکو رہا گئے تو اس نے اپنا پھل دگنا کیا فلبہ وابل اور اگر کوئی زور کی بارش میں نہ برسے فقل تو ہلکی پوار ہو تو بھی کافی ہو جاتی ہے اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے وہی بخیر اور تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی بڑے مؤثر انداز میں یہ نصیحت فرما رہے ہیں صدقہ کرنے والوں کو کہ تم مال تو خرچ کر ہی رہے ہو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر رہے ہو لیکن اس بات کا اہتمام کرو کہ کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ لگے جو اس صدقے کو خراب کرنے والی ہو اس لیے کہ اگر فرض کرو تم خرچ کرتے چلے گئے خرچ کرتے چلے گئے ان شرائط کو مد نظر رکھے بغیر خرچ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آگیا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے امید تو ہی لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں پہنچ کر ہمیں عجر و ثواب ملے گا لیکن پتہ چلا کہ وہ تو کوئی کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا اور جو کوئی صدقہ کیا تھا وہ سب اس کو ہم نے خود ہی اپنے سانس جتانے سے تکلیف پہنچانے سے ریاکاری سے خراب کر دیا تو اس کی مثال بتا دیتے ہیں کہ دو احدم کیا تم میں سے کوئی شای سی بات پسند کرے گا انتکون لہو جن نت نخیل ہوا کہ اس کا ایک باغ ہو من نخیل خجور کا باغ وعناب اور انگوروں کا باغ تجری من کی انہار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں میں نے شاندار باغ بنایا ہے کھجورے بھی ہیں اس میں انگور بھی ہے اور نیچے سے نہریں بھی بہ رہی ہیں لہو پی اور اس کے پاس اس باغ میں صرف کھجور انگوری ہی نہیں ہر طرح کے باغ دوسرے پھل بھی موجود ہیں وہ افا بہل کی بس کو بڑھاپا آ پہنچا زندگی بھر وہ باغ لگایا اور باغ لگا کر اس پر محنت کی اور شاندار باغ تیار کیا اور یہ خیال تھا کہ بڑھاپے میں یہ باغ مجھے کام دے گا وہ لہو درریت ان کو آتا بڑھاپا آ پہنچا اور اس کے کمزور اولاد ہے کمزور اولاد ہے جو خود کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اب اس نے تو یہ تو امید باندھی ہوئی تھی کہ میری اولاد تو کمانے کی صاحب کرتی نہیں لیکن میں جو میں باغ اگایا تھا اس باغ کی پیداوار ہی میرے بڑھاپے کا سارا سامان ہوگی اور مجھے کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مجھے یہ پیداوار فائدہ پہنچائے گی لیکن ہوا کیا اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ تھا فی نار جس میں آگ پختراقت جس کے نتیجے میں پورا باغ جل گیا جب جل گیا تو جس چیز کے اوپر امیدیں باندھے بیٹھا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں میرے لیے سہارا بنے وہ چیز ہی تباہ ہو گئی ایسے ہی وہ شخص جو صدقہ کرتا تو رہا لیکن ان کی شرائط کے بغیر رام و نمود کی خاطر ریاکاری کے خاطر دکھاوے کے خاطر وہ یہ کرتا رہا تو امید تو باندھے بیٹھا تھا کہ مجھے صدقے کے ضوابط ملے گا لیکن ان چیزوں کے نتیجے میں ایسا ہو گیا جیسے کہ باغ کو آ کر بگولا ایک آتی بگولا آ کر باغ کو جلا ڈالے اسی طرح اس کے صداقات کو اس کے نام و نمود کے خیال نے اور احسان جتانے نے اس کو جلا ڈالا تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم ایسے بن جاؤ ادو احد تم اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بھر مارے کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اس کا یہ انجام ہو ظاہر کا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا لہذا تم ان چیزوں سے بچو جو تمہارے صدقات ضائع کرنے والی ہوں غزالی کا یوبئیوں رقم الیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تتفق تاکہ تم غور سے کام لو